جین بغیر اس نے ما مدا سینت دو کسان امید کی وہ اجازت نہیں وہ سلے لاجبین جنینت کیڑے دو کسان کے مگر داری اجازت پانی کی تھی تو خبر کئی ذرا تبدیت کے بٹ کی نے مقصد ہو فوج کے ان لاب جلوس سڑے بکین کی کیفیت دو جلوس سڑی فی المجلس ابو سید خضر رضوانو ہوئی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اعزاج رسہ نے فی المجلس تمکر سماج جس کے احتباب یذ یتباب بقول خلاصہ اور کومروات کی چمندرا کرے تے نہا سبب د گش فلاورت در اور شکل من ذکر کرے وزن الیتین نصب ساقین اولاس دا غیر را فی چرہ کار ابو عبداللہ مبود ابوت عبد اللہ رحم شیخ من کردیث نے خلاف دی عبد اللہ نے حسان ہوئی ماں تو خر نگانو بان کر دے چاہا سفیا تو ہے با یہ اب ابھی ابھی اگینی کرے اور بھی پھر سفیا تو ہے بہ امرتا و نیبا خار مسا توہر موساد اولیبا بن تہرم د مسا پروت کدار دے دست داؤس پروت کندارشتری و کانتا ربھی بتے کیبد اللہ نیا دی دبیبی د کل بن تم دا اخبرت هما بنت خبر ورکری دیتا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو رضی اللہ علیہ وسلم نبی السلام محبت احتباش احتبا بانی دا مانا داج سڑے دا تحیا تو شکل بانی کی شکل بانی کی مدد کر پش کلانی گاسش پر اکادشی نا تپ کو ناسد نام چمالاسپ سا نہ سامان فلم مارکر اللہ خش مسافر ہال پال مر آج دیکھ کے پدے ہے اتنا کے انہیں یعنی دے ناسرے رسم نہ خوش و مار مدا حاجی کو ان کے اظہار کو ان کے راجدی پدے کی فید دناسے کے سکھی من الفراق زویر دما ورف عدم اور ورفم تو وجد خوفنا یعنی انسم سمرف تواز و سنا سے مسند احمد کی بھی تفصیل راضی دار گے السابا فی تمیز ال صحابہ حافظ حجر ایک زیادت زیادت دام دلی کالا جلی سنلی ہم گرچما فارکل نے بھی رسرات سرانتا اور ردن مسکیے دار سنلہج بال خر پندے آ گئے اور رتن مسکیاں تو قالا بھی ادی اشارہ شاہ شاہ کل <سؤال> چی نبی سم اشارہ زہابت روی زماغا خوف چوا اللہ فا کا سکون مراغ اور چاغ بد بھی مکروفی من ربی رسول <سؤال> اللہ <سؤال> صلی اللہ علیہ وسلم شرید من سویدی رضی اللہ عنہ حطیر شما باید نبی رسول اللہ علیہ وسلم زناستم فدی تریخی دا بیان دہا قضا وقد وضعت و یدی خلف زہری ما یقود و خیل نگسل آس دا گسل آس دی شاہ تربتا واتقا تعالی ما تا کیا کرو فکرناتی دل آسمانی دل آس پرناتی پہ جنی دا دی اندامی دا سی خود تکلیف دے لاسانسی گیت کراس شاہ طرف تھا اور موضوع بنا لےانت موضوع بنا لے